الحمد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الملید والشرطان الکمید اعوذ باللہ تمیت علیم من الشیطان و علیم من حمده و نقفه و نقفه سبحان اللہ اکرام عمده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصال لذی بارت حوله مسلمانوں کے لیے اول دن سے ہی اہمیت کی حامل ہے یہ الق یا یروشلم کا وہ ہے کہ اسے دنیا کے تینوں آسمانی مذاہب مسلمان بھی یہودی بھی اور عیسائی بھی اپنے لیے متدر مطلب کر سمجھتے ہیں اس کی موجودہ صورت حال کے امریکہ نے اپنا سفارت خانہ کی طرف منتقل کر لیا ہے پہلے یہ سارے سفارت خانے تہذیب میں تھے کیونکہ حقیقت تو یہ سرزمی فلسطینیوں کی ہے اور اس پر یہودی لوگ آکڑ آباد ہوئے پھر نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اپنا بیٹھ گئے تو امریکہ کا اپنا سفارت خانہ القدس میں منتقل کرنے کا مقصد القدس کو اسرائیل کا قانونی دار و خلافہ قرار دینا ہے اگرچہ اسرائیل نے پہلے سے ہی اپنا دار الخلافہ القدس کو یا کو بنا رکھا ہے لیکن عالمی برادری نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا تو جب سے یہ خبر آئی ہے اس وقت سے لے کے ہماری مسلم امہ تشویش کا شکار تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے جب حسبانیا کے آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ کو سکوتے ورنا کے بعد وہاں سے نکال دیا گیا تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رک کر وہ ورناتا پر آخری نظر ڈال کر رونے لگا اس وقت اس کی ماں نے ایک تاریخ کی جملہ کہا تھا کہتی ہے کہ اس کے لیے عورتوں کی طرح مترو جس کے لیے تم مرضوں کی طرح لڑنے ہو مردوں کی طرح جس کی خاطر تم لڑ نہیں سکے اب عورتوں کی طرح اس کی خاطر آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں آج یروشلم کو اسرائیل کا دار و خلافہ بندے دیکھ کر دنیا بھر کے مسلمانوں کی دہائی وہ ساری ایسی ہی ہے اور اس دہائی کو دیکھ کر اسی عورت کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ مسلمانوں جس کی خاطر تم مردوں کی طرح لڑ نہیں سکے عورتوں کی طرح اس کی خاطر جگہ سزا کرنا چی منادار ہے اور یہ جو اب مسلمانوں کو ایک طرح کی حجیمت کا سامنا ہے یہ اس سلسلے کی آخری حجیمت اور شکست نہیں ہے بلکہ یہودی مسجد یکساں کو گرا کر وہاں اپنا خرچ ٹینشن بنانا چاہتے ہیں اور آدھی صدی پہلے جب مکمل طور پر یلوشلم یہودیوں کے ہاتھوں میں آیا تھا تو انہوں نے اسی وقت یہ نعرہ لگایا تھا اب ٹیمپل ہمارے ہاتھ میں ہے اور منصوبہ اے اسرائیل تیری حدود دریائے سوراخ کے دریائے نیر تک ہیں اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں شام ہے سے لے کے سرودیا اور مدینہ منورہ تک شامل اور مسلمان ان کی حالت کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہدین کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اپنی مسجد اقسا کے گر جانے کے منتظر ہیں بابری مسجد کو گرے ہوئے اور کے کو لڑتے ہوئے ستائیس سال تقریباً ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے انہوں نے مسجد آفتہ کو گرانا ہے اور یروشلم کو القدس کو اس کا اسراہیل کا دارالخلافہ قرار دے دینے اور مان دینے کا مقصد <تصفح> وہیں کہ وہ اپنے اس گریٹر اسراہیل کے منصوبے اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے پوری طرح سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایک طرح ہمارے وہ عجیب و غریب ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو سارے مسائل کا عرب کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ذمہ دار سعودی عرب کو ٹھہراتے ہیں کہ سعودیہ ہی اس سارے معاملے کا ذمہ دار ہے وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا پینتالیس ملکوں کا اس نے اتحاد بنایا ہے وہ اتحادی فوج اس کام کی ہے بس کیا کہیے کہ سعودی عرب ہی تمام عالم اسلام میں ایک بے چارہ مورد الزام ٹھہرتا ہے عرب میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو اپنا آپ کسی کو نظر نہیں آتا یہی بڑے مفکر بننے والے اور بڑے دانشور حضرات انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ سعودیہ تو بےچارہ ایٹمی صلاحیت سے بھی محروم ہے مسلمانوں کے کچھ ملک ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں اور پانچ پانچ ملکوں کے ساتھ دنگے لینے والے لوگ بھی موجود ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ایران ہر جگہ پنگے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور نعرہ کیا جاتا ہے مرد ورن امریکہ مرد ور اسرائیل اور سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کی نسبت بھی ان کے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے اسے کوئی نہیں کھوستا جو ایٹمی صلاحیت بھی بنا ہوا ہے اور مزائلوں پہ مظاہر بناتا جا رہا ہے اور پھر یہ جو اسلامی انقلاب کے نام پہ لوگ اٹھتے ہیں کبھی مصر نے اقواموں کی شکل میں کبھی عراق و شام نے داعش کی شکل میں اور یہ افغانستان اور پاکستان کے ان علاقوں میں باہر علاقوں میں ٹی ٹی پی اور کئی ناموں کے ساتھ انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ انہوں نے سارے مسلمان ملکوں کو تڑوا کے رکھا ہوا ہے اور ان کے اصل ہاخانہ سے ایک گولی بھی اسرائیل کی طرف نہیں چلتی کیوں؟ چلو مانا سعودی ہی نہ وہ اپنے اقتدار کے لیے فوجی بھی پاکستان سے لے کے جاتے ہیں دو ڈیو آرمی ہر وقت پاکستان کی سعودیہ میں رہتی ہے اللہ کے فضل سے خرامین کی حفاظت کے لیے چلو سعودیوں کو ہم نے مان لیا لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستانی قوم جن کے پاس سب سے مضبوط فوجی پوبل ہے یہ ایٹمی طاقت بھی ہیں ایٹمی آپ دوسے بھی رکھتے ہیں جے ایف سیونٹین کنڈر کی نس سینچری کے مالے ہیں انہوں نے کیا اور امید کس طرح لا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایڈمرل مہین قرضان تھے وہ جو نے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں اسراہیل کے ساتھ پنجابی میں کہتے ہیں خسریاں بولوں راد وہ ہاتھ ہے ہماری قوم کا یعنی مخندوں سے خوب کھڑی ہونے کی امید اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ طور پر ثقافتی تعلقات ہیں اور جب اس کے رضاکار فلسطینیوں کے لیے امداد دے کر اس طرح کی طرف جا رہے تھے اور فلسطینیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور رضاکار ان کے قدر کر دیے سامان جو امداد والا تھا وہ لوٹ لیا ترکی کا اس وقت بھی وہ اپنے سفارتی تعلقات تک ان سے ختم نہیں کر سکا ان سے امیدیں لگائے جاتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے وہ بندہ بڑا شاطر اور چالاک ہے اے موقع پر بڑے گرما گرم بیان دیتا ہے اور ہماری قوم جو ہے جو ریل کا فاٹک اگر بند ہو جائے تو ایک منٹ کے لیے خبر نہیں کرتی اپنی سائیکلیں سردوں میں اٹھا اٹھا کے فاٹک سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دو منٹ گزار نہیں کرتے کہ گاڑی گزر جائے اور فاٹک پار کرتے ہی آگے شدھا پاؤ کھڑا ہو تو پانچ پانچ سو بدا اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ابھی ایک نکالوں اور وہ یہ ہے اور وہ وہ ہے اور بلام ہے نہ اس اخیر تک سانپ نکالتا ہے نہ اس کی شدہ والی ختم ہوتی ہے یہ صبح سے شام تک اس کو کھڑے دیکھتے رہتے یہ شدہ پاؤں کی رسی ہماری قوم یہ جو بھی ڈب ڈبی ہے اسی پر ناچنا شروع کر دیکھتے بھی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو یہ ایسا معاملہ آتا ہے وہ فوراً ایک آدھ بیان لا دیتا ہے اور ہماری کون سمجھتی کہ یہ ہے امیر علم اور, اور یہ پتہ نہیں کیا شہر ہے اور پھر وہ قصل جو بڑا مومن ڈھلا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ فائدہ سفارتی تعلقات میں اور پھر اپنے پاکستانی حکمرانوں کی اس کو بھولی ہے کہ مشرف دور میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کون سی کوشش ہے جو کی گئی بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان کلی طور پر بے حص ہو چکے ہیں اور کام صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایشو اٹھے کوئی مسئلہ کھڑا ہو تھوڑی دیر کے لیے شور مچائیں گے ہڑتالیں کریں گے کچھ وہ جلوس جل کے نکال لیں گے چیخیں گے چائیں گے گلے پھاڑیں گے پھر پیشاب کی جھاپ کی طرح ہے یہ مقصد یہ افسا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ پہلا سلّہ تھا اسی کو ہم نے مستقل قبلہ اس لیے بھی بنایا رکھا تاکہ پتہ چلے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے کون پھیل جاتا ہے اپنے مسجد اختاص کے بجائے بیت کی بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ اور رضی شہید الحب الرحبی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ہے تو ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الخلا مسجد حرام زمین پر سب سے پہلی مسجد ہے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی بنی فرمایا مسجد افسا مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد زمین پر جو بنی ہے وہ مسجد افسا ہے پوچھا کم دئی نما مسجد حرام اور مسجد افسا کی تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے فرمایا اربار اس کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے چالیس سال کا فرق ہے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی اس کے چالیس سال بعد مسجد افسا بنی سننا سال ففلی ہی فی اس کے بعد پھر تجھے جہاں پر بھی نماز کا موقع ملے فصل ہی نماز ادا کر لے زمین ساری کی ساری مسجد ہے اور مسجد یافتہ میں نماز کا موقع ملے اس میں نماز ادا کر سنگل فل واسی ہی اس میں فضیلت ہے اور اللہ سبحانہ ہوا سرالا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستہ کی سیر کرائی وہاں پہ آپ نے وہ ذات بڑی کا برکت ہے بڑی بات ہے کہ اس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسد آفتا مسجد آفتا تک لے کے گیا رات کے وقت تاکہ ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مساجد کسی بھی مسجد کی طرف کسی بھی جگہ کی طرف سوار کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے مساجد مسجد حرام مسجد افسا و مسجد ہال اور میری یہ یعنی مسجد نبری عبداللہ عرب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ کہ سلیمان اتنے داود نے اللہ سبحانہ و تعالی سے تین چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ نے دو دے دی اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے تیسری چیز بھی انہیں عطا کر دی وہ تین چیزیں کیا کی سال ہو بن کر اللہ اللہ کے لحاظ کی انہوں نے اللہ سے مانگا کہ ایسی بادشاہت مجھے عطا کر لا یوگا کی بھی پڑی جو ان کے بعد کسی اور کے شایان شام نہ ہو یا کسی اور کو ایسا ایسی حکومت نہ مل سکے رب ابھی حضری ملک لایوگا کی بھی آٹا ہو گیا ہو اللہ نے انہیں ایسی حکومت دی کہ ویسی حکومت ان کے بعد کسی کو نہیں اور دوسری چیز مانگی بس رکمن کی رکن ہو فہٹا ہو یا ایسا حکم مانگا جو ان کے حکم کے مواصف ہو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہ دیا وسط اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا بھی کہ جو بھی اس بیت باکس میں آئے اور لگا کرتی ہی, ہی اور یہاں پہ آنے کا اس کا مقصد صرف بہتر مقدس نماز ادا کرنا ہو تیسر و جمین ہو کا یومین والا کہ وہ ایسے یہاں سے نکلے جیسے گناہوں سے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں وہ ارجویہ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی نے یہ تیسری چیز بھی انہیں عطا کر دی یعنی مسجد اقسا میں بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے کہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن یوم بلادت کو گناہوں سے پاک صاف تھا ہر قسم کے سگیرہ اور کبیرا گنا وہ ختم ہو جاتے اور اب یہودیوں کا اس کے اوپر غلبہ ہے اور انہوں نے اس پر پسند چما رکھا ہے تو یہ بات یاد رہے کہ یہودیوں کا غلبہ اس وقت تک رہے گا جب تک اہل حق حق پر قائم نہیں رہیں گے جب حق والے صحیحوں میں حق وقت قائم ہو جائیں گے تو پھر یہودی حضرہ اور ان کا تسلط ختم ہو جائے گا اللہ کو یہود یہود سارا آپ سے راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت اور ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگے کہہ دیجیے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور کے خواہشات کی پیروی شروع کر دی تو یاد رکھنا مالا من اللہ ولیم وسید <دَسِيرٌ> پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی بچانے والا کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ملے گا یہودی اور عیسائی یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے اور ان کے دین کو سنا نہیں دیتے اور اگر ان کی خواہشات کی تکمیل آپ شروع کر دیں اور ان کے دین کو سنانا شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالی کی مدد اور نصرت مسلمانوں سے ختم ہو جائے یہ ہودیوں کی لطیسہ کاریوں کے بارے میں اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں لاجی اشدیا اہد ایمان کے سب سے زیادہ دشمن دشمنی میں اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ سخت یہودی ہوئی ولہ اشرو اور مشرق مشرق اور یہودی یہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ عدالت بس اور دشمنی رکھتے ہیں اب ان کی یہ دشمنی ہی ہے دیکھیں یہ ہمارے پڑوس میں مشرق سوا کروڑ بتوں کے پجاری اڑھائی کروڑ بتوں کے اور وہ یہودیوں کا اسرائی سے ملک وہ اپنی عدالت اور بکٹ میں تب کے اور بالکل واضح اسٹیٹ فارورڈ کوئی نقل تھی اور ہماری حالت کیا ہے بس مس نئے پندار ہوئے بیٹھے ہیں مسلمانوں میں بددیلی اور مایوسی وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ان میں سے کچھ لوگ تو اتنے مروب ہو رہے ہیں یہودیوں سے خصوصاً یہ جو میڈیا پہ بیٹھنے بڑے ہو گئے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ یہودی ہی کروا رہے ہیں فری میسن معصومی لوگ یہ کئی ناموں سے ان کی یہ ترجیح جو فری میسن ہے یہ چلتی ہے الماصویاں فری میسن جماعت بننا اور پاکستان میں یہ فری میسن جو ہے لائنس کلا روٹری کلا بنائی کلا مختلف ناموں سے یہ فری قسمت سے ہونی انتہائی کٹر قسم پہ یہ ہوگی مسلمانوں میں سے بھی سادہ لوگ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے شامل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو مفکر اور دانشور پر سمیتے ہیں ان کی اپنوں پہ جتنا ماسل کیا جا اتنا ہی تھوڑا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری دنیا کے اندر جو بھی تبدیلیاں اور جنگیں اور لڑائیاں یہ سب یہودی کروا ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا کمتا اور ایسا کماں باندھتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اول اسلام سے لے کے آج تک ہمیشہ سے یہودیوں نے ہی مسلمانوں کو استعمال کیا اس قدر مایوسی اور اس قدر مرغی ان کے دماغوں پہ چھائی ہوئی اور اپنی اسی معلومات کی وہ جمع تفریح کر کے اور کچھ حاصل وصول کرنا چاہتے ہیں اور کئی تو اتنے گر گئے ہیں بیچارے کہ وہ اس مایوسی سے بگڑنے کے لیے سہراخ اور انجیل جیل جیسی محرف اور مبن تحریف شدہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ شاید انہیں سے گزرا نکلنے کے کی یہ کیا کر رہے اللہ انہیں ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی دولت سے نوازا ہے جس میں یہ بات موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کسیوں جگہ یہ بات کہی ہے کہ یہودی کبھی بھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی میوشی کے وقت امید اور حوصلہ اور ذہنوں کو تیار کرنا یہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا من اور طریقہ رہا اب یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکروں کے ساتھ جب غار میں تھے وہ اوپر سے آ تو کہا لا ان اللہ تم غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ یا خوب علیہ وسلام نے اپنے بیٹیوں کو کہا تھا لاتے اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بار بار اللہ سبحانہ پھیلا ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہود کے بارے میں بتایا ہے فرمایا لئی یا ضرور وہ تمہیں کچھ نقصان ہر گرد نہیں پہنچا سکتے ہاں کوئی تھوڑا بہت نقصان وہ کر لیں گے تمہارا وہ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن وہ حکم الا تمہارا اور اگر ان کی تمہاری جنگ ہو جاتی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہودی تمہارے خلاف ڈانٹ کے لڑے گا ہر نہیں نہ ان سے مزائل چلے گا نہ ایٹم چلے گا نہ سنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بابو میرے آسمائے وہی ہوگا کہ رو اگر وہ تم سے لڑیں گے تو وہ لو کم اور کے بھاگ جائیں گے دم دبا کے بھاگیں گے پھر وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں آئے گا لیکن بات <سلام> ہے کہ مسلمان لڑے تو صحیح اب آپ کے ہاتھ بھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہی طرح اللہ سدھرنا ہوا فرماتے ہیں جہاں پر بھی وہ چلے جائیں اللہ سدھرنا ہوا نے ان پر ذت कर کر دی ہر طرف سے رزت ہی لت ہے اور یہ ذلت دائمی ابھی اور سطحی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ضلع ایسی جہاں بھی ہوں گے اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالی نے ان کے مقدر میں ذلت رکھی ہے چاہے وہ فلسطین میں رہیں چاہے امریکہ اور یورپ میں ہوں یا چاہے ایران میں یا اطفان میں جمع ہو جائیں ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور پھر اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واب بابو بن اللہ اللہ سدھانا ہوا چاہ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے ہیں یعنی رب کائنات حال کائنات کا غضب بھی یہ پر ہے اللہ کا کہنا اور غصہ بھی ہے ان پر اور جس پر اللہ کا جس خوف پر غصہ ہو وہ خوف بھلا کہاں سے کامیاب ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوری بتائیں ہی وہ سست گانا اللہ نے ان پر مسکانت ڈال دی ہے مسکنت کا ہمارے زبان میں ترجمہ کیا ہے کہ نہ جائے رہائش نہ کوئی شناخت اور نہ ہی رہنے کی اجازت نو گی نو پانچ نو ہوم لینڈ یہ ہے سست گانا دوری بس سڑے ہی ان پر مسکنت مسلط کر دی گئی امریکہ میں رہتے تھے نا امریکیوں نے اپنے گلے سے اتارا اور نکال بارش میں کہا جاؤ وہاں جا کے اپنے گروشن کے ارد گرد بات ہو جاؤ کوئی ان کو رکھتے اپنے ملک میں دل سے راضی نہیں ہے ہاں اپنے اپنے مفادات کی خاطر لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں وہ ایک الگ بات نہیں بات ہے کہ کا اللہ نے ان پر رش کر ڈال دی ہے اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ رکیمی جس بندے کے دل میں جاپی ہو جائے یعنی ہر وقت اس کو لالچ اور ہبس لگی رہتی ہے اور جب انسان کا دل لالچی ہو جاتا ہے تو اس میں خود داری ختم ہو جاتی ہے وہ دوسرے کے کندھے میرا کے بندوق چلاتا ہے خود آگے نہیں آتا دوسروں کو آگے لگاتے ہیں اور یہی طریقہ کار ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے ابھی خود سامنے نہیں آئیں گے ایک یہودی پیٹ کا مر جائے تو ان کا ماسک ختم نہیں ہوتا نئیما ہاؤس میں ٹوینٹی سکس الیون بمبئی اٹیک کے دوران یہودیوں کے ناشے گرے تھے پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کا عید سارے کا سارا کتنے عرصے تک سوا رہا اور ان کے آنسو نہیں سنتے اور دنیا کی تاریخ میں ایسا منظر شاید پہلے نہ دیکھا ہو اتنی بڑی تعداد میں یہودی یک دم اچانک پن میں سطح ہستی سے مل جائے مسکن اللہ نے ان پر مسکنت کو مسلط کر دیا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں ان کے آپس میں بغض اور دشمنی ڈال دی ہے روزے اشر تک ان کے درمیان بت اور عداوت ہے جمی ان بولو شدہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہوتی متحد ہیں بہلو مشتا حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہیں پھٹے ہوئے ہیں ان کے درمیان کوئی دفاع تحا, کو اتحاد نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے دشمن اور حریف بنے رہے ہیں یہ بڑا مستحد کیسے ہو سکتے ہیں اور جس کو قرآن مجید فرقان سمید کی ان آیات میں یقین ہے اسے یہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ سہونی ریاست دنیا میں کبھی قائم نہیں ہو سکتی تشتبہ جمیانی بخول بہم یہ اس جگہ مل کے بیٹھ نہیں سکتے کہ ان کے دل آپس میں مل جائیں کبھی ہاں چہرے اور جسم آپس میں ملے ہوئے ہوں گے دل نہیں کہ اپنے قیامت کے دل تک ان کے درمیان بغض و رداوت پیدا کر دی ہے اور ان کی عجیب وجی صورتحال ہے کہ جو بھی ان کو کچھ تھوڑا سا مال دے مال کی لالچ میں یہ اپنے سارے راز اگلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ بوت کی فطرت ہے ان کو گرف مال پیارا ہے ان میں سے ہر بندہ دنیا کا امیر ترین بندہ ماننے کا और اور یہ میں لانا ہوں سر کے لڑنا نہیں چاہتے زندہ رہنا چاہتے ہیں یہ بس دعا ہے نا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے ایک ہزار سال عمر دی جائے روا ہوا بھی موسمیدار ہو اللہ فرماتے ہیں انہیں ہزار سال بھی عمر دے دی جائے عذاب سے نہیں بچ سکتے یہ بڑا کیسے مسلمانوں کے سامنے اتریں گے اور اتریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دس بار جو سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی ہر طرح جنگ کی آگ بھڑکائی ہے ان کی اکدوں پہ زوردار تماشا ہے اللہ العالمین کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں یہودی جب بھی جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے کل ہر یہ اتنی بڑی بڑی طویل جنگیں یہودی کیسے بھی بات سکتے ہیں افسوس کے مسلمان قرآن کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دیتے ادھر کی باتیں اور افواہیں جو ہیں اسی کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر اور پریشان ہوتے رہتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ خان فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ زمین میں فساد باہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب نے فساد لیکن یاد رکھنا فب المخ سے نیند اللہ تعالیٰ سے کبھی محبت نہیں کرتا یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں لیکن ہیں یہ فسادی واللہ اللہ کل اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا پھر اللہ سبحانہ ہوا سال نے مسلمانوں کو ایک بڑی اچھی نویز اور خبری سنائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رَبُّ, إِلَى يوم تیرے رب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا قیامت تک ایسے لوگ ان یہودیوں پر مست کیے رکھے گا جو ان کو دردناک عذاب دیتے رہیں گے ان کو چین کی نہیں قیامت تک کبھی نہیں آئے گی وہ رب وہ وقت یاد رکھو کہ جب رب نے اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ سدانہ ہوا تھا قیامت تک ان کا اللہ سبحانہ ہوا سعلیٰ مست کریں گے میں یسو جو بہت مہربان ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کر کے بیٹھے تو ہیں لیکن سکھ کا سانس نہیں ہے کبھی سنگ باغوں کے پتھروں سے بچنے کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں <laughs> اور جب کچھ سمے نہیں آتی پھر باغلے کتے کی گراہ کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں چپ کر में میں بیٹھے رزا پر بمباری شروع کر دیتے ہیں چین اور سکور نہیں ہے تڑکتے رہیں گے قیامت سب کے لیے میں یہ علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے واپس لے لوں گا اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے ان کافروں سے بات کر لوں گا کافروں سے بات یہودی وہ لگینا سواروں گا تو پلینا کا فوٹو اڈا اور جو تیری صحیح مانوں میں پیروی کرنے والے ہوں گے ان کو ان کافروں یعنی یہودیوں پر قیامت تک کے لیے غالب کروں گا اور عیسی علیہ السلام کی صحیح معامل میں بیان کرنے والے کون ہیں مسلمان کیونکہ عیسیٰ علیہ سلاد والسلام نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی آئے گا جس وہ احمد ہے اس کا نام احمد ہوگا محمد صلی اللہ صبح تم نے اس کی ماننی اتباع اور اطاعت کرنی ہے تو جو عیسیٰ ع سلاۃ والسلام کی یہ بات مان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہی حقیقت میں عیسا علیہ السلام کا پیروکار ہے اور قرآن میں وعدہ کیا ہے یہودیوں پر قیامت تک غالب رکھے گا غلبہ ملے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قد علی کا نزد وہ لوگ جنہوں نے بچے کو اپنا معبود بنایا یہ سیاح محبتوں کے روپی ہم ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب بھی ان پر مسلط ہوگا اور جلد بھی مسلط رہے گی پھر حیاتی دنیا دنیا بھی زندگی میں تو قدعلی کا اور جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں اور پھر یہ اگر مسلمانوں سے نبردار ہوتے بھی ہیں تو لفظ بھرانا ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں جی ہر اللہ سے محت مانا اور یہ تم سے اکٹھے مل کر کبھی نہیں لڑیں گے ہاں مورچوں میں بیٹھے تلا مقامات میں ہوں تو پھر یہ صحیح سے تمہارے پر مزائل اور بولے بسائیں تو برسائیں بغیر سامنے آتے ہیں ہی اور بھی مراجر یا دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے بخش ہم بینا شدید یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے سخت دشمن ہیں کہ آپس میں بڑی سخت جان ہے آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل آپس میں بکھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اتنا عید کے یہودیوں کے اتحادی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کرماتے ہیں ولا کوکیلو لا ان سولونا ہوں اگر ان کے خلاف مسلمان لڑ پڑے تو یہ مدد کا دم بھرنے والے ان کی مدد کو کبھی نہیں آئیں گے اور اگر مدد کو آ بھی گئے تو پیس دھیر کر بھاگ جائیں گے لا سارون پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے تُمْ تم رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ بہت بڑی بات کہی اللہ کو کھانا ہوا تمہارا نے کہ تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہے وہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں تُمْ تم رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کیوں راڑ کا بھی انفتہ ہو یہ ایسی قوم ہے جن کو کوئی عقل ہی نہیں بے سمجھ قوم ہے وہ تو ہمارے مفقر اور دانش والے کہ بڑی سیانی قوم ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قوم قوم عقل سے خالی ہے بے اصل قوم ہے ہاں شکر اور چراغ ہیں امل نہیں چراقی اور چیز ہوتی ہے عقل مندی اور دانش مندی اور چیز ہوا کرتی ہے اور یہ اللہ سبحانہ تھا آلہ کی طرف سے یہودیوں کے بارے میں واضح طور پر پیش گوریاں ہیں لیکن کیا ہے مسلمان وہ اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتاریں اور کچھ حرکت کریں جدو چہر کریں آگے بڑھیں یہ ان کے مقابلے میں کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ سبحانہ ہوا تھا تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر احراف کرواتے ہیں کہ انلفاق کا جا زمین اللہ کی ہے یعنی تمہاری بازی اخبار زمین کے وارث اللہ کے نیٹ بندے ہیں اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اس پوری زمین پر مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں ہے صرف مسلمان ہی ہیں جو اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ زمین پر حکومت کریں اور قبضہ جمائیں لا تَحْزَنُوا شاہجانوں الْأَعْلَوْنَ کن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کمزوری نہ دکھاؤ غم نہ کھاؤ اگر تم ممن ہو تو تم ہی غالب آنے والے ایمان کی شرط اللہ تعالی نے لگائی ہے ان کن تمنی غزبہ اقتدار فٹ نصرت اور کامیابی وہ تمہارے طلب سین غم نہ کھاؤ کمزور نہ پڑو بلا کا غم نہ کھاؤ وہی تو یہ جو موجودہ صورتحال عجیب و غریب قسم کی پیدا ہو گئی ہے اس سے پریشان ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے صحاب اور شیئر ہے یہ برسات کی بدلیاں ہیں آئیں اور گئی یہ سیاہ رات بہت جلد کٹنے والی ہے رات جتنی زیادہ سیاہ ہوتی ہے اس کی عمر اتنی زیادہ کم ہوتی ہے تاریخی جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے صبح کا اجاگر کر ہی جاتا ہے مسلمان تو اس بات کے منتظر ہیں کہ کہیں سے خبر ملے پاکستان کے پچاس جے ایف سیونٹی انڈر فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور شاہین و غوری وہ کراچی اور گوادر پورٹ پہ نشانہ ساتھے تقاریب کو کھڑے ہیں لیکن یہ میں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہمارے حکمران وہ سوئے ہوئے ہیں بہرحال مایوسی نہیں اللہ سبحانہ خیالہ ہوا کے وعدے جو اللہ تعالی نے یہود کے بارے میں اہل اسلام سے کیے ہیں قرآن مزید قرآن میں ہمارا اوپر پکا کامل یقین ہے اور مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کے لیے جتو و کرنا ہوگی وہ جد و چوٹ کریں پر دوسرا پر کامیابی وہی کے ماسکے کا شمر بنے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیار ہونے کی توسیق سے علامات توفیقین راب اللہ ارے کی توقع تو وہی